آج کے سبق میں آپ مد کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ مد کے حروف تین ہیں الف واؤ اور یا جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا اور اسباب مدا یاد رکھیے دو ہیں ایک تو ہے حمزہ متحرک کیا نام ہے حمزہ متحرک اور دوسرے سکون, سکون, سکون کیا نام ہے سکون, سکون, سکون اب دو کی وجہ سے مد پیدا ہوتا ہے یعنی کھینچا جاتا ہے پہلا جو مد ہے وہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ بڑا مد ہے یاد رکھیے حمزہ جو ہے دو شکلوں میں آتا ہے ایک حمزہ بشکل حمزہ اور دوسرے حمزہ بکل علی کہ جس پر زبر زیر پیش ہو ایسا علیف وہ حمزہ کہلاتا ہے اب دونوں کی تقسیم یاد رکھیے کہ جس حروف مدہ میں سے علیف باؤ یا کوئی آ جا اس کے بعد یہ حمزہ آ جائے اس شکل میں تو اس مد کو کہتے ہیں مد متصل کیا نام ہے مد متصل یعنی اس کو واجبی طور پر ہم پانچ حرکات کے برابر لمبا کریں گے اور یہ علیف کے بعد بھی آتا ہے یا کے بعد بھی آتا ہے اور واؤ کے بعد بھی آتا ہے تین حروف حروف مدہ ہیں تینوں کے بعد جب اس شکل میں آ جائے تو مد متصل اسی طرح دوسرا ہے مد کہ الف کے بعد یا یا کے بعد اگر یا اور واؤ کے بعد جب آ جائے علیف اس طریقے سے کیونکہ حمزہ بشکل علیف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل کیا نام ہے مد منفصل منفصل اس لیے کہ سبب مد یعنی حرف مد جو ہے وہ ایک کلمے میں آ رہا اور ایک کلمے مد متصل میں آتا ہے اور دو کلموں میں مد منفصل میں آتا ہے یہ آپ بات یاد رکھیے ذہنی طور پر کہ ایک کلمے میں اگر آ جائے حرف مد تو وہ ہوگا مد متصل اس کو لازمی طور پر کھینچیں اگر دوسرے کلم میں آ جائے حمزہ بشکل علیف یہ اس کی پہچان بھی ہے تو وہ ہوگا مد منفصل اور اس میں آپ کے اختیار ہے کہ آپ اس مد کو ایک علیف کے برابر یا دو یا تین کے برابر کھینچ سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں اس, اس کا رواج تین الف کے برابر پورا مد کرتے ہیں لہٰذا ہم پورا مد کریں اب دوسرا جو آپ کو سبب بتایا مد کا وہ ہے سکون سکون چاہے جزم کی صورت میں ہو چاہے شد کی صورت میں اور اس سے پہلے لازمی طور پر الف یعنی جو حرف آ رہا ہے وہ معروف ہو یعنی پہلے سے وہ عرف کے برابر لمبا ہو اس کے بعد اگر ساکن آ جائے تو پھر اس کو کھینچتے ہیں چھ حرکات کے برابر اس کا نام ہے مد لازم تو آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں پہلے مد متصرکی کرتے ہیں پھر دوسرے مون اور لازم کریں جیم زبر علی جا جار زبر علی مدہ جا حمزا زبرآ حمزہ, زبر ا. حمزہ زبر ا. جا. جا جیم زیر یا مدہ جی جیریا مدا جی حمزہ زبرآ حمزہ زبرآد سینش و حمز پیش واؤ سو. پیش اام کھڑا زبر مدد لا لام کھڑا زبر ای اولا اولا ای ای ای ای اور یہ ہے مثال مد منفصل کی کہ ما کے اوپر مد ہے یہ علامت چھوٹے مد کی اس لیے کہ حرف مد دوسرے کلمے میں ہے اس کو ہم وہی تین الف کے برابر کھینچیں گے میں ما اولنا بما انزل بما انزل في, أنفسكم في أنفسكم قولو اتجعلو قولو اتجعلو یہ تھی مثالیں مد منفصل کی آپ نے دیکھا کہ یہاں حمزہ بشکل علیف آ رہا ہے یہ اس کی پہچان ہے اور مد یہ چھوٹا لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں آپ چھ حرکات کے برابر اس کو لمبا کریں اب دیکھیے یہ دو مثالیں ہیں مد لازم کی پہلی تو ہے جزم کے ساتھ علی مدا لام ساکن علی مدا لام ساکن آل آل آل آل حمزہ خر زبر نون زبر نا زبرنا, نون زبرنا آل ہی طرح یہاں دیکھیے بہت زبر الف مدہ ہے آگے لام مشدد ہے یہاں شک کی وجہ سے پہلے الف معروف ہے تو یہاں مد ہوگا چاہ حرکات کے برابر ولا بولینا ولا بولینا اب ایک دفعہ پھر ان مثالوں کو آپ سن لیں جا تین مثالیں تین حروف میں آ گئی اب منفصل میں تین حروف میں مثالیں آپ سنے ما اغنا ما اغنا اب یا کی مثال فی فوسی فی کم اب اس کے بعد باؤ مدلا کی مثال کو لو اب آل آل آل لینا, لینا تو عزیز طلبا یہ تھی مثالیں تینوں مدود کی مد متصل منفسر مد لازم کی اس کے علاوہ اور مدوں کی قسمیں بھی ہیں جو کہ آگے اسباق میں آپ کو سمجھا دی جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین